قال الله تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم قابل احترام فضيله الشيخ افتقار احمد مدني حفظه الله موقئ اهل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر الاسقلاني رحم الله کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا اخری حصہ کتاب الجامع اس کتاب سے بابو الترغیب فی مکارم الاخلاق اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان اس باب کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس باب میں اچھے اخلاق کیا ہیں اس تعلق سے جو احادیث آئی ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے اندر کن چیزوں کو کن اوصاف کو کن اعلی اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے ایک ایک کر کے ان اخلاق کا تذکرہ ابن حجر رحم اللہ نے کیا ہے اگرچہ اس میں ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں چونکہ کتاب مختصر ہے لیکن بہت سی اہم ترین باتیں اس میں آ گئی ہیں آج جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے یہ حدیث نمبر چودہ ہے اور اس میں ایک بہت ہی اہم چیز جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے بنیادی اخلاق میں سے ہے اس کا مطالعہ ہم کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ان ہے خیر خواہی بھلا چاہنا ویل وشنگ حدیث کیا ہے وہ تمیم اداری قال،, قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدین ثلاثاً. قلنا لمن یا رسول اللہ قال ولی و ہی و لرسوله و ولی المسلمین و و اخرجہو مسلم تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ دین نصیحت کا نام ہے اور تین مطبع آپ نے بات کہی قلنا لمن یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لئے نصیحت کس کے لیے خیر غائی قال للہ و لکتابیہ و لرسولیہ ولی امت المسلمین و عام آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر کا نام نصیحت ہے نسیحا ہے تو اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اللہ وسلانی رحم اللہ فرماتے ہیں قال علما انه احد الاحاديث الاربعه التي يدور عليها الاسلام یہ جو حدیث ہے یہ ان چار حدیثوں میں سے ہے جس پر اسلام کا مدار ہے جس پر اسلام کا مدار ہے چار حدیثیں جس میں گویا کہ دین کی بہت ہی بنیادی تعلیمات آ جاتی ہیں ان میں سے ان چار حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے وقال النووي ليس الامر كما قالوه بل عليه مدار الاسلام بلکہ اماموی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا اس حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ چار حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس پر اسلام کا مدار ہے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جیسا ان لوگوں نے کہا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اس ایک حدیث پر ہی پورے اسلام کا مدار ہے اس ایک حدیث پر پورے دین کا مدار ہے یعنی چار حدیث بھی نہیں بلکہ ایک حدیث ہی اس بات کو بتانے کے لیے کافی کہ واقعی اسلام کیا ہے اجمالی طور پر تفصیل تو ہے لیکن اجمالی طور پر اس حدیث پر مدار ہے کہ سارے احکام اسی سے نکلتے ہیں اسلام کے سارے احکام اسی ایک حدیث کا گویا کہ یعنی اس حدیث سے وہ نکلتے ہیں اس کی تفصیل ہے سب السلام میں یہ بات علامہ ثنانی رحم اللہ نے کہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نصیحت ہے کیا اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں اردو زبان میں تو نصیحت کے معنی کیا ہوتے ہیں کسی انسان کو جس میں کوئی کمی کوتا ہیی پائی جائے یا کوئی گناہ بگاڑ پایا جائے بھلائی کے اعتبار سے کمی یا پھر بگاڑ پایا جائے تو اس انسان کو سدھار کی طرف لے جانے والی بات کو نصیحت کہا جاتا ہے ہمارے ہاں پر اردو میں نصیحت کہتے ہیں اس کو نصیحت کیجئے ذرا بہت شرارت کرتا ہے تو پھر کوئی نصیحت کرتا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں یہ غلط کام ہے تو اس طرح سے جب کسی انسان میں کوئی کمی کوتا ہو اس کی اصلاح کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس کو نصیحت کہتے ہیں لیکن یہ اردو کے اعتبار سے ہے عربی زبان میں یہ چیز بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ اردو میں نصیحت کا کیا مطلب ہے ہمارے اپنے ہاں پر بہت سارے الفاظ کے معنی بدل گئے ہیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب عربی زبان میں یہ بات آئی ہے اور حدیث میں بات آئی ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے اور شریعت کی اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے لہذا بعض اوقات جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمہ پڑھنے میں بعض اوقات یہ سرسری عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ عام طور سے علماء کی تشریح کی طرف توضیع کی طرف رجوع نہیں کر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کو الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے نہ صحیح تو وہ نصیحت سے وہ معنی لیتے ہیں جو ہمارے یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں نہ کہ قرآن و سنت میں یا عربی زبان کے اعتبار سے آئیے دیکھتے واقعی نصیحت کے معنی اسلام میں ہیں کیا عربی کے مشہور ڈکشنری لسان العرب میں ابن مغلور کہتے ہیں نہ صحت شعیل کوئی چیز جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونا کسی چیز میں نسخ پایا جائے تو چیز خالص ہوتی ہے نہ صحت خلاصا وہ الخالص اللہ کہ سے چاہے وہ شہد ہو یا کوئی اور چیز ہو جب وہ خالص ہو جاتا ہے تو اس کو ناسح کہا جاتا ہے جب وہ خالص ہوتا ہے اس کے اندر گندگی کچرا وغیرہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں اور وہ خالص شہد ہوتا ہے تو جب وہ خالص ہوتا ہے اسے ناسخ کہا جاتا ہے وہ کلو شعی ان خلاصا فقط ہر چیز جب وہ خالص ہو جائے ملاوٹ سے پاک ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ نہ ناسح سے ہے نہ سہا اس کو کہا جاتا ہے تو کل ملا کے یہاں پہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نصیحت کا لفظ خلوص سے بنا ہوا ہے نصیحت کا مطلب ہوتا ہے اخلاص خالص ہونا گندگی سے پاک ہونا ملاوٹ سے پاک ہونا ایسی چیز جو اس کے علاوہ ہے جس کے اندر خرابی ہوتی ہے وہ خرابی والی چیز اس میں نہ ہو جو اس کی پاکیزگی کو مقدر کرتی ہے خراب کرتی ہے اس کی اس کی یعنی کمال میں پیدا کرتی ہے ابن الفیر رحم اللہ فرماتے ہیں ابن الفیر الجزری کہتے ہیں کہ ان کی مشہور کتاب ہے جامع الاصول جس میں کتب سطح اور اس کے علاوہ بھی معتا اور دوسری کتابوں سے بھی انہوں نے کچھ حدیثیں یعنی کے ساتھ جمع کی ہیں یعنی ساری چھ کتابوں میں سے یا سات کتابوں میں سے انہوں نے پوری حدیثیں الگ سے نئے سرے سے ابواب اور معجم کے تحت الفابیٹکلی اس کو ابواب کو ترتیب دے کے اس میں جمع کیا ہے تو ایک جگہ ساری حدیثیں آپ کو ایک باب میں مل جائیں گی نماز تو نماز کی ساری حدیثیں اس میں ابواب بھی ہیں پھر نماز کا وقت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہیں جیسے حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہیں لیکن یہ چھ کتابوں کی حدیثیں اس میں انہوں نے جمع کی ہیں اور بہت ہی مفید کتاب ہے کئی جلدوں میں کتاب ہے تو ابن عصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن یا عن کہ نصیحت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں کئی چیزوں کے بارے میں جمع کر کے تعبیر اس کی, کی جا سکتی ہے یعنی کئی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہتے کہ, <سلام> کہ کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کو نصیحت کہتے ہیں کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرنا اس کو نصیحت کہتے ہیں اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو نصیحت کا استعمال اس کو نصیحت کیجیے تو یہ ارادہ خیر کا ہوتا ہے تو اس کی اصل جو ہے وہ نصیحت ہے اور وہ جو بات کر رہا ہے وہ زائد چیز ہے اس کا نتیجہ ہے لیکن اصل کیا ہے اس کے پیچھے خیر کا ارادہ کہتے ہیں ہی اراد الخری لنسو لہو کسی کے لیے جس کی جس کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں ولی سیم کن ابادہ تجمانا یعنی کہتے ہیں کہ کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے جو اس پورے معنی کو جو اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے جمع کیا جا سکے اس کے علاوہ کسی لفظ میں یہ ایک لفظ ایسا ہے جس میں بہت ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں اور کوئی اور لفظ نہیں جو اس کو ادا کر سکے جو اس کے معنی میں ہے وَأَصْلُ النُسْحِ في الْلُغَةِ الْخُلُوسِ کہتے ہیں کہ لغت میں نُسْح نُون سَدْحَا النُسْح جو کہتے ہیں یہ خلوص کے لیے آتا ہے اس کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں اصل اس کی خلوص ہے يُقَالُ نَسَحْتُهُ وَنَسَحْتُ لَهُ دونوں طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے نَسَحْتُهُ اور نَسَحْتُ لَهُ کے طور پر وَمَعْنَى نَصِحَتُ اللَّهِ صح اب دیکھیے ایک کے بعد ایک بتایا انہوں نے کہ حدیث میں کیا ہے پانچ چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمان اللہ کے لیے نصیحت اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت رسولوں کے لیے نصیحت اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے نصیحت اور اسی طرح سے عام مسلمانوں کے لیے نصیحت تو یہاں پر تفصیل سے اس کے معنی کیا ہیں کیا ہے اللہ کے لیے نصیحت کے معنی کیا ہے اسی طرح سے باقی چار اور بھی جن کا ذکر آیا ہے ان کے لیے نصیحت کیا ہے تو انہوں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ وحدانی اللہ, اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی وحدانیت میں صحیح عقیدہ رکھے توحید میں وہ صحیح عقیدہ اپنائے وہ اخلاص النیت في عبادتی ہی اور اللہ کی عبادت میں اپنی نیت کو خالص کریں اللہ کی توحید کا اہتمام کریں اور اللہ کی عبادات میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرے عبادت کریں اور نیکی کریں اللہ ہی کو راضی کرنا مقصود ہو وہ نصیحت والی کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے کہتے ہو وہ تصدیق و بھی ہی و کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان میں جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنا وہ نصیحت و رسولی اب تصدیق کو ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کی تصدیق رسول کی تصدیق یا رسول کی نصیحت رسول کے لیے خیر خواہی ارادہ خیر کا کرنا اس کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں اب تصدیق کو بے ہی و رسالتی آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا آپ کو سچا نبی سچا رسول ماننا و انقد ہو اور جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس سے منع کیا اس کے لیے انقیاد کرنا اس کے لیے تابع ہو جانا جو حکم دیا پورا کرنے کی اہمیت کرنا جس سے منع کیا اس سے رکنے کا عزم کرنا اس کے لیے عمل اور قلبی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی اس کے تابع ہو جانا وہ نسیحت المسی فلحق ائما کے لیے یا مسلمانوں کے جو حاکم ہوتے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا حاکم جو بھی ہوتا ہے گورنر وغیرہ سب اس میں آئیں گے لیکن اوپر سے لے کے بات شروع ہوگی تو وہ نسیحت المسی اہم فلحق ان کے لیے خیر خواہ یہ ہے کہ حق بات میں ان کی فرما برداری کرے یہ شرط رسول کے لیے نہیں ہے کیونکہ رسول کی ہر بات حق ہوتی ہے لیکن ائما کی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے تو حق بات میں ان کی فرما برداری کرنا ولا یار خروج اور اگر وہ ظلم بھی کریں تبھی بھی ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ان کے خلاف خروج کی رائے نہیں رکھنا ان کے خلاف خروج کا ذہن نہیں رکھنا کہ ان کے خلاف بغاوت کی جائے تو حاکم کی طاعت خیر میں حق میں اور حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنا یعنی کہ اس کے خلاف بغاوت کرے وہ نسیحت و عام مت المسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے خیر کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں ارشاد ہوم الا ان کے لیے جس چیز میں خیر ہو بھلائی ہو مسلحت جو جس چیز میں ان کی ہو اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا چاہے پھر وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو جو ان کے لیے بھلا ہو ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے تو اس اعتبار سے اس کی اس طرف رہنمائی کرنا یہ کیا ہے آ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی نصیحت فی غریب میں جلد نمبر پانچ سفر نمبر ترسٹ پر یہ بات ابن عفیل رحمۃ اللہ نے اشمانی طور پر اس کو بیان کیا ہے تھوڑی سی تفصیل اس کی علامہ سنانی رحمۃ اللہ نے کی ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے ساتھ نصیحت کا مطلب کیا ہے المان و بھی کہ اللہ پر ایمان رکھے اللہ کی وجود پر اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھے ونف یو شرک اللہ سے شرک کا انکار کرے اللہ کے لیے شرک کا اعتقاد نہ رکھے بلکہ اس کا انکار کرے اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ مانے وہ ترک صفاتی ہی اور اللہ تعالی کی صفات کے تعلق سے الحاد کو چھوڑ دے الحاد کیا ہے الحاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کے اسماء کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو نبی قرآن و سنت کے خلاف ہو اور اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں باتیں بنائے یعنی اللہ تعالی کے ساتھ تمثیل کرے کسی مخلوق کو اللہ کی طرح مانے یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کا سرے سے انکار ہی کر دے یا اللہ کے ناموں کا انکار کر دے یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اس میں تحریف کا مرتکب ہو کہ اس میں معنی کچھ ہیں یا اپنی طرف سے کچھ اور معنی اس کو بنا دے بدل کے کچھ کا کچھ کر دے یا اسی طرح سے اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین کرے کہ جیسے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا تو آدمی اپنی طرف سے کہ ایسے مستوی ہو نعوذ باللہ تو انسان کیفیت اس کی بتائے یا اس کا اعتقاد رکھے تو تعطیل تمفیل اور اسی طرح سے تحریف اور تکیف یہ چار چیزیں ہیں جو اللہ کے اسما و صفات کے باب میں یہ انحراف ہیں اور جسے الحاد کہا گیا ہے وہ درالی نعی الحدون ہی اللہ نے کا چھوڑ دو ان کو جو میرے اسما کے باب میں الحاد کے مرتکب ہیں جو الحاد کا راستہ اپناتے ہیں سید ضو نما کا نیا ان قریب انہیں ان کی کرتوت کا کی جزا اس کا بدلہ ملے گا یعنی ڈانٹ ہی ہے تو الحاد حرام ہے اللہ کے اسم و صفات کے بارے میں تو یہ چار چیزیں الحاد میں آتی جس کا یہ موقع نہیں ہے اور کہا کہ بصفات والجلال اور اللہ کے نصیحت کا مطلب یہ بھی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات کمال و جلال ہیں ان سب کا اعتراف کریں اعتقاد رکھے اللہ کو وہ صفات اللہ کے بارے میں یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کمال والی صفات کا یعنی آ, سے متصف ہے اللہ کی صفات میں کوئی کمی اور کوئی عیب نہیں ہے اور جتنی بھی بری صفات ہے اللہ ان سے پاک ہے وہ تنظیم اور اللہ تعالی کے لیے عقیدہ رکھے کہ ہر قسم کی جتنی بھی عیب والی صفات ہیں اللہ ان سے پاک ہے تو اللہ کو منزہ مانے عیوب سے اور نقائص سے القیام بقایاتی و اشتنابی ہی اور اللہ کے لیے خیر اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے اور اللہ کی معاشیت سے بچے اللہ کی نافرمانی سے بچے والحب فیه والبغض فیه اور اللہ کیلئے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی مول لے وہ معالا تمن اپ معاہدہ تمن من ہو اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے سے دوستی رکھے اور اللہ کی نافرمان فرمان جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان سے دشمنی رکھے ہیں ان کو پسند نہ کرے ممّا يحب له تعالى اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے انہیں یہ پسند کرے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں اللہ تعالی کے لیے خیرخواہی نصیحت اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص کرنا کیا ہے شرک سے پاک کرنا اللہ کے اعلیٰ اصاف کو ماننا اللہ کے لیے الحاد کو تسلیم نہ کرنا نقائص کا انکار کرنا اللہ کی تعداد کرنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کے پسند کو اپنی پسند اللہ کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا تو یہ کیا ہے یہ, یہ اللہ کے لیے ہے دوسرا اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غنی عن نصح ایک بہت اہم بات یہاں پر کہتے ہیں کہ امام الخطابی رحم اللہ کہتے ہیں یہ کہ جو بھی بولا جا رہا ہے اس کا فائدہ بندے کو ہوتا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے اس کا فائدہ کس کے لیے ہے بندے کے لیے اگر وہ یہ مانے گا اور ایسا کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا وہ اللہ کا بھلا کرے گا ایسا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نوز باللہ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ تو حقیقت کا اعتراف ہے وہ اپنے لیے بھلائی کر رہا ہے نہ کہ اللہ کا کوئی فائدہ اس میں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نصیحت خیرخواہی کرنے والوں کی خیرخواہی سے منجہ ہے یا اس سے غنی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کا بھلا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے لیکن جب اللہ کے لیے اس طرح سے برائیوں سے انسان بچتا ہے غلط عقیدوں سے اور نافرمانی سے تو یہ اس میں اپنا اس کا بھلا ہوتا ہے نہ کہ اللہ کا کچھ بھلا کرتا ہے عبادات کر کے اللہ کا بھلا کرے گا توحید کا اہتمام کر کے اللہ کا فائدہ کرے گا نہیں وہ اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے اس لیے کوئی یاد میں اللہ کے لیے نصیحت اللہ کا بھلا چاہنا اللہ کو ہمارے بھلا چاہنے کی حاجت ہے نہیں لیکن وہ ہم اپنا بھلا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کیوں اس لیے کہ جب اللہ کے بارے میں ہم صحیح اعتقاد رکھیں گے اور اللہ کی فرماورداری کریں گے گناہوں سے بچیں گے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت ہم کو ملے گی گویا کہ اصل میں ہمارا فائدہ ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے نمبر دو اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کہتے و نصیحت کتاب ہی المان کلام تعالی اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ یعنی وہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ کس کا کلام ہے بندوں کا نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے وہ جبریل کا کلام نہیں ہے نے پڑھ کے سنایا نقل کرنے کے اعتبار سے تبلیغ کے اعتبار سے رسول نے پڑھ کے سنایا تبلیغ کے اعتبار سے اصل کلام اللہ کا ہے اصل کلام اللہ کا ہے کوئی خط پڑھ کے آپ کو سنا رہا تو آپ کہیں گے یہ تیرا کلام ہے نہیں جس نے خط بھیجا ہے اس کا کلام ہے پیغام جس کا ہے وہ اس کا کلام ہے تو کہتے ہیں کہ وہ نصیحت الختابی المان کلام ہو تعالیٰ اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے وہ تحلیل ما حل ہوں وہ تحریما اور اس چیز کو حلال مانے جسے قرآن حلال بتائے جس اس چیز کو حرام مانے جسے قرآن نے حرام کر دیا وہ اتدا ابی اور قرآن میں جو باتیں آئی ہیں ان باتوں کو اپنے لیے رہنمائی مانے اس سے ہدایت لیں اس سے رہنمائی لیں اس کی روشنی میں چلے وہ تدبر علم اور قرآن میں جو باتیں آئی ہیں قصے مثالیں اور اسی طرح سے رسید کی باتیں جتنی بھی ہیں اور احکام ان ساری باتوں میں غور و فکر کرے یوں نہیں کرے کہ بس پڑھتا چلا جاتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے بلکہ جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں جتنی اس کے استطاعت ہے اس کے مطابق اس میں تدبر کرے اور اگر خود سے تدبر کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ کسی تفسیر کو پڑھے کسی تفسیر کو پڑھے تاکہ وہ قرآن کی باتوں کو سمجھ پائے وہ تدبر علم ہی و القیام ہی اور قرآن کی تلاوت کے حقوق کا اہتمام کرے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے ہیں ہا اور ہا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں صاد اور سی میں فرق نہیں کرتے ہیں مزید حروف کو جوڑ کے الفاظ جو قرآن کے ہیں ان کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں بعض لوگوں تو غلطی سے ڈر کے ہمیشہ رومن میں اور ہندی میں پڑھنے والے بنتے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے بلکہ انسان کو چاہیے کہ کسی معلم کے پاس بیٹھے اور قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے کیوں اس لیے کہ اس کی نماز کا مدار اس پر ہے ان قرآن الفجر کیا نا اللہ نے قرآن کو ایک معظم چیز بتایا ہے. فخر عمت من قرآن اللہ نے قرآن کو قیام میں پڑھنے کے لیے سب سے عظیم کیا ہے قرآن ہے اور کہا کہ اولسلا طول القنوت حدیث میں آیا ہے افضل ترین سلاد وہ ہے جس میں قنوت لمبا ہو یعنی قیام لمبا ہو اس میں تلاوت لمبی ہو تو آپ قرآن جب پڑھیں گے غلط پڑھیں گے اللہ کا کلام غلط پڑھ رہے ہیں آپ کی بات کوئی نقل کرتے ہو غلط پڑھے اس کو تو آپ کو کتنا خراب لگتا اللہ کا کلام ہے وہ اس کی عظمت ہے ایک انسان اس کو غلط پڑھے اور لاپرواہی ہے ایسا نہیں کہ ناممکن ہے وجہ اس کی یہ نہیں کہ ممکن نہیں ہے بھائی ہم نہیں پڑھ سکتے وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھتے نہیں کسی کے پاس بیٹھ کے اپنا قرآن صحیح نہیں کرتے اور اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں کرتے ایسا ضروری نہیں سمجھتے یا تو اس کو ضروری نہیں سمجھتے یا پھر شرماتے ہیں کہ میری بےزتی ہو جائے گی کہ اس عمر میں میرا قرآن صحیح نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے بےزتی سے تو شرماتے ہیں اللہ کے سامنے بےزتی سے نہیں شرماتے اس پر بھی شرمانا چاہیے انسان کو کہ میں کیا ہو گیا ہوں کہ میں لوگوں سے شرماتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں تو اس بات پر انسان کو شرمانی چاہیے کہ میں کیا ہو گیا کہا کہ ویام و بحقوق تلاوتی ہی یعنی قرآن کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے وتیاد و ہی کہ قرآن میں جو وعض و نصیحت کی باتیں ہیں اس سے اپنے دل پر اثر لے اور اس سے ڈرے اس سے ڈرے خوف کھائے والاعتبار بزواجرہ و بے ہی اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جو یعنی زواجر ہیں جو ڈانٹ کی باتیں ہیں ان میں غور کرے آخرت کی باتیں دنیا کے حقیر ہونے کو اللہ نے بیان کیا پچھلے قوموں کے واقع سے عبرت لینے کو کہا تو اس سے عبرت لے اس سے عبرت لے نصیحت قبول کرے غور فکر کرے کہ دیکھو اس میں سبق ہے تو قرآن کی باتوں میں جو واقعات وغیرہ ہیں جتنی بھی باتیں ان سے سبق لے یوں ہی پڑھ کے قصے کہانی سمجھ کے قصوں کو نہ پڑے کہ چلو یہ قصہ بہت اچھا قصہ ہے اچھا لگتا ہے پڑھنے کو نہیں اس سے عبرت لے وہ لذت کے لیے نہیں عبرت کے لیے نصیت لینے کے لیے ہے وہ المعارفت لہو اور قرآن کی معرفت اس کو ہو اس کا اہتمام کرے قرآن کی معرفت اس کو پہچان ہو اس کو اس میں کیا چیز بیان کی یہ ہوئی دوسری بات نمبر تین رسول کے لیے نصیحت کہتے کہ وہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ تصدیق رسول کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے جو بات لے کر آئے اس کی تصدیق کرے اس کو سچ مانے اس کو جھٹلائے نہیں اس میں شک نہیں کرے اس کو سچ مانے وہ ہو فیم اور ابھی ونہ ان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اور جس سے منع کیا اس میں آپ کے حکم کی پیروی کرے جیسا کہا ویسا مانے اور ویسا کرے وہ تعلیم و اور آپ کے حق کی تعظیم کرے اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مانے اور اس حق کی عظمت اس کے دل میں ہو وہ توقیر ہوتا اور آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی توقیر کریں بلکہ آپ کی توقیر کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کی بھی توقیر ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد میں وہ محبت من ام اور ہی من علی ہی و صحبی ہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ نے جن کی محبت کا حکم دیا صحابہ اور آپ کے آل ان سب سے محبت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرے اور آپ کے گھر والوں سے آپ کی بیویاں اور آپ کے اہل ویال ان سب سے محبت کرے حضرت علی حضرت فاطمہ حسن و حسین اور اسی طرح سے جتنے اعلی عقیل اور اسی طرح سے جتنے لوگ ہیں آپ کے اہل بیت میں جو آتے ہیں آل عباس جو ہیں ان سے سب سے محبت کرے ان سب سے محبت کرے ان میں ازواج متحرات بھی آپ کے اہل و عیال میں یا اہل میں یا آل میں داخل ہیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے شیا باہر کر دیتے ہیں ازواج متحرات کو نہیں ملتے نہیں اس کے اندر لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج متحرات بھی آپ کی عالم اور آپ کے اہل میں داخل ہیں آپ پوری آیات پڑھیں سورہ اعزاب تھی سیاق پورا آپ کی بیویوں کے لیے شروع بھی اور ختم بھی درمیان میں جو ہے تطہیر کی آیت آئی ہے اہل بیت کی آیت آئی ہے تو ظاہر بات ہے بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ گھر والے نہیں اور دوسرے گھر والے بن جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ اور علی اور ان کے گھر والے وہ بھی آپ کی آل میں ہیں لیکن ازواج متحرات یہ بھی آپ کی آل میں ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے تو آپ کے صحابہ اور آپ کی آل سے شیعہ کا کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ آل کو تو لے لیتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں لیتے حتیٰ, حتی... حتی... حتی... کہ آپ کے ازواج کو بھی نہیں بلکہ دشمن بنے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے ایک واقعی محبت کرنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے کہ جو نہ صرف آپ کی آل سے محبت کرے بلکہ آپ کے صحابہ سے بھی ایک صاحبی کہتے میں نے پوچھا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے کہا عائشہ سے پھر کہا ان کے بعد آدمیوں میں سے کون تو کہا بکرا کہ کہ نہیں آئے گا. لسٹ ہے. کب آئے گا نمبر لیکن شروعات کہاں سے ہوئی شروعات ہوئی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر بکر رضی اللہ عنہ, پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیے شیعہ حضرات کے نزدیک جو تین کو پرائورٹی جس کو رسول نے دی ہے محبت کے اعتبار سے جن کے تینوں نام سب سے پہلے آ رہے ہیں سب سے زیادہ محبت ان سے سب سے زیادہ نفرت شیعہ کرتے ہیں کیسے اللہ کے کی رسول سے محبت ہے رسول جس سے محبت کر رہا ہے تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو مطلب تم اب الگ ہو گئے شفاق رسول ایک جانب ہے تم دوسری جانب ہو اپنے دل کا جائزہ لو کا جائزہ لو اپنی ایمان کا جائزہ تو جو رسول کے محبوب کو محبوب نہ بنائے وہ نہ رسول کا محبوب ہے نہ اللہ کا محبوب ہے اس کو یاد رکھیے تو یہاں پر کہا کہ وہ محبت من ام اور اب ہی ہی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا محبت کا حکم دیا ہے دونوں کا ان سے محبت کریں وہ معرفت وسنتی ہی وہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معرفت حاصل کرے سنت کو سیکھے کہ اس عمل میں کیا سنت ہے اس عمل میں کیا سنت کھانے میں پینے میں سونے میں جاگنے میں پیشہ پاکانا مسجد اور بازار اور جو بھی چیزیں زندگی کی ہیں نکاح اور اسی طرح سے جنازہ سے لے کے ہر چیز اس میں دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا معلوم کرے معلوم کرے اور وہ لمل اور اس پر عمل بھی کرے وہ نشرہ وہ دعا وہ اور تین چیزیں کیا ہیں وہ سنت کو عام کرے یہ نہیں کہ خود تک ہی رکھے بس معلوم ہو گیا جیرا اس کے مطابق نہیں وہ دوسروں تک حدی سے پہنچائے دوسروں تک سنت پہنچائے اور اسی طرح سے وہ دعا لوگوں کو سنت کی دعوت دے بدایت کی نہیں عقل کی نہیں آزادی کی نہیں دعوت کس چیز کی دے حریت کی نہیں حریت فکر آزاد فکری کیا اپنے حساب سے جو ہم آزادی سے جو چائے چنے یہ میری پسند ہے مجھے دس از مائی لائف دعوت کس کی دے سنت کی دعوت دے کہ بھئی پابندی کس کی ہونا چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی ہونا چاہیے دعا و دبانا اور سنت کے خلاف شکوک و شبہات اور اعتراضات جو لوگ پیدا کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دے سنت کا دفاع کرے حملے جو سنت کے کی خلاف کیے جاتے ہیں حدیسوں کو مشکوک کرنے کے اعتبار سے انکار حدیث کا فتنہ یا صحیح حدیث کو بھی زبردستی ضعیف قرار دینا اپنی عقل کی وجہ سے سائنس کی وجہ سے یہ ایک فتنہ عقلانیت کا یا اسی طرح سے سے مسلکی تعصب کی وجہ سے فلان فقیح کی وجہ بات کو سنت پر ترجیح دے کر سنت کو کسی طرح سے معطل کر دینا اس کا فتنہ مذہبی تعصب ان سب کے خلاف سنت کا دفاع کریں سنت کا دفاع کریں اور سنت کی حفاظت کریں اور اس پر اعتراضات کا جواب دیں تو یہ کیا ہے وذب وانھا پھر اس کے اگے کیا ہے ابوا اللہ کتاب اور رسول اس کے بعد دو بچے والنصیحتو لی ائمہ المسلمین اعانتہم علی الحق وطاعتہم فی والنصیحتو لی ائمہ المسلمین اعانتہم علی الحق وطاعتہم فی کا کہ مسلمانوں کے کی اماموں کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے اس میں کیا آتا ہے الحق حق بات میں ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں وہ فی اور حق بات جب بھی وہ بولیں کوئی ایسا فیصلہ کریں ایسا حکم دیں مسلمانوں کا حاکم تو اس میں کیا کرے اس کی طاعت کریں اس سے فرار کے ہیلے نہ نکالیں بلکہ حق بات میں اس کا تعاون کریں اور حق بات میں اس کی تعمیل کریں تعاون اور تعمیر وہ امرحوم اور کہا کہ ونصحهم الرفق والعدل اور انہیں یعنی اس بات کی خود بھی تاکید کرے آئی ماں کو مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہے کیا کریں کہ وہ تدکیر ہوا اجل انہیں یاد دلائے نصیحت کریں کہ بندوں کی کیا ضرورتیں ہیں اگر کسی انسان کا کسی حاکم سے تعلق ہے وہ انسان وہ بڑا عالم ہے یا اسی طرح سے کوئی اس کا اماتحت ہے عوام کی ضرورتیں اگر جانتا ہے عوام کی ضرورتیں حاکم تک پہنچائے اور انہیں ان کے پورا کرنے کی نصیحت اور تمبیخ کرے عدل اور ان کی خیر خواہی کرے رفق اور عدل کے ساتھ یا اس باب میں کہ لوگوں کو یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو یا لوگوں کے ساتھ عدل کرو تو اس اس بارے میں وہ نسخ ان کو نصیحت کریں ان کو نصیحت کریں کہ لوگوں کے ساتھ آپ نرمی کا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ آپ عدل و انصاف کرو حاکم کو نصیحت کریں قال الخطابی امام الخطابی رحم اللہ فرماتے ہیں خلفا ہوم و الجہاد ان کے لیے حاکم کے لیے خیر میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی جائے کہ وہ حاکم کے پیچھے نماز پڑھیں اور حاکم کے ساتھ جہاد پر وہ جب جائے تو اس کے ساتھ وہ بھی جائے پیچھے نہ رہ جائیں بلکہ جب وہ مطالبہ کرے خروج کا جہاد کا تو حاکم مسلمانوں کا جو بھی حاکم ہوتا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی جہاد پر جائیں اور ان کے ساتھ کیا ہے یعنی ان کی پیچھے نماز بھی پڑھیں تو یہ بھی جو ہے ائمہ کے خیر خاہی میں داخل ہے کہ فکامی <تَنحصر> اور خیر کی جتنی بھی صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں اسباب جتنے بھی خیر کے ہیں اس کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہتے و ادا اریدا بھی ایک تو مانا یہ ہے کہ مسلمانوں کے امام سے مراد حاقی لیکن یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے رہنما ہوں جو دینی اعتبار سے رہنما جن کو علما کہتے ہیں اگر ہم اب امرینا ہم نے ان میں امام بنائے جو ہماری رہنمائی ہماری وہی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے تو معلوم ائمہ رہنما کے لیے بھی آ سکتا ہے جیسے ائمہ اربا ہیں جو فکر کے اعتبار سے امام ہیں یا ائمۂ حدیث امام بخاری مسلم وغیرہ جو ہے یہ حدیث کے امام ہیں یا اسی طرح سے اور بھی تفسیر کے امام ہیں یا اس طرح سے دینی میدان میں اہل،, اہل علم کی مختلف یعنی میدان میں خدمات ہیں تو اس سے مراد اگر علماء لیے جائیں کہتے قیل و ادا اریدہ بت المسلم جب یہاں پر ائما سے مراد علماء لیے جائیں وہ نسخ بے قبول اقوال و تعویم تو ان کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے ان کے لیے نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال کو قبول کیا جائے ان کی تحقیقات کو یوں نہ کہ اٹھا کے پھینک جائے ہم کو نہیں چاہیے ہم کو بس قرآن و حدیث چاہیے بعض لوگ جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا قول لیتے ہیں لیکن علماء کا قول نہیں لیں گے تیرا قول کہاں سے آیا بھائی تو بھی تو اپنا کال کو میرے ذہن میں ایسا آ رہا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو بول سکتا ہے اور اہل نہیں اہل نہیں بول سکتے جبکہ ان کے پاس اصول اور ضوابط سب کچھ ہیں تو بغیر اصولوں کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے تو کر سکتا ہے علماء نہیں کر سکتے ان کا انکار کرتا اپنی لیے حق تلاش کرتا ہے حدیثوں کی اور قرآن کی کا تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے تو اما کی کے ساتھ علماء کے نسخ کی یہ بھی شامل ہے کہ ان کے اقوال کو قبول کریں انہوں نے دین کی تشریح میں جو بات کہی ہے اس کو لے ہاں قرآن و سنت سے ٹکرانے والی بات ان کی نہیں لی جائے گی بلا شبہ بے دلیل بات ان کی نہیں لی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم تقلید کرنے لگ جائیں ان کی کسی ایک ہی کو پکڑ لیں یا ان کی غلط بات کی بھی تعویلات کریں جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی لا علمی میں ان کی کوئی بات ہو لیکن یہ کہ ان کی باتوں کو سرے سے قبول نہیں کرنا یہ جہالت ہے کہ اما نے جو باتیں قرآن و سنت میں غور کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی کی ہیں ان کو قبول کرے. کہتے ہیں کہ فنس ہوم بے قبول اقوالی ہم ہم اور ان کے حق کی تعظیم کرے اپنے اوپر علماء کا حق مانے الٹا ہے یہاں پر کیا ہے اپنا حق علماء پر آدمی مانتا ہے آپ کے اوپر ہمارا حق ہے آپ نے ہم کو رات کو تین بجے بتانا چاہیے کہ بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے اچھی بات ہے بیچارا تھکے آرام کر رہا ہے دن بھر اس کو اتنی ساری دینی خدمات ہے درس و تدریس اور سب کچھ ہے اور آپ کو رات میں تین بجے لڑکا ہوا ہے آپ کی خوشی کی امتحان نہیں اچھی بات ہے کچھ ہو جائیے لیکن آپ اس کو کیوں پریشان کر رہے آپ صبح تک روک نہیں سکتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا مطلب کیا ہوگا صبح تک بڑا ہو جائے گا جوان ہو جائے گا सकते صبح تک آپ روک نہیں سکتے باہر ویسے ہوتے ہیں اگر عالم کہیں یہ کوئی وقت ہے آپ کا فون کرنے کا میں آرام کر رہا ہوں بولے آپ عالم ہے آپ کا کام ہے آپ عالم ہیں آپ کا کام ہے تو ان یعنی اپنا ہے ہونا ہی چاہیے کہ ان کا حق اپنے اوپر مان ہے آپ کا ہم پر حق ہے آپ حکم دیجیے ہم پورا کریں گے اگر وہی عالم کہاڑی کہ بند پڑی ذرا آپ گاڑی لے کر میں تھوڑا بزی ہوں تو اب آپ بزی ہیں تو آپ کے پاس معقول اجر ہے عالم اگر بزی رہا تو اگر آپ کہیں کہ مجھ کو آپ سے ملنا ہے آپ سے پوچھنا ہے آپ سے بات کرنا ہے تھوڑا میں بزی ہوں دیکھو کیسے عالم ہے کو بولتے عالم. یہودی عالم ہے یہودی عالم علماء کی طرح امت کے لیے وقت ان کے پاس اتنے گمنڈی ہو گئے ہیں جہالت کی ہے علما کی مجبوریوں کی بجائے دیکھنے کے بجائے آدمی اپنی ہی مجبوریوں کو ضرورتوں کو دیکھے یہ آدمی کیسا خود غرض آدمی ہے اور یہ آدمی یعنی ناشکرا آدمی ہے تو کہا کہ وہ تعویم حقیم و اقتدا اور ان کی اقتدا کریں پچھلے زمانوں میں لوگ اپنے بچوں کو علماء کی مجالس میں بھیجا کرتے تھے کیسا بیٹھتے دیکھو کیسے بات کرتے ہیں کیسا پانی پیتے ہیں کیسا لوگوں سے ملتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو سیکھے اپنے بچوں کو بلکہ آج بھی ہم کو کرنا چاہیے اس طرح سے آج بھی ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ علماء کی مجالس میں ہم خود بیٹھیں ہمارے بچوں کو لے کر بیٹھیں ان کی علم کی باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ان کا ادب ان کا سلیقہ ان کا لوگوں سے برتاؤ کی دیکھ کر ہم بھی اپنے آپ کو صحیح کریں یہ ہونا چاہیے آداب ان کی زندگی میں نہیں آتے ان کی زندگی میں علم کے آداب نہیں آتے علم کے ساتھ ساتھ علم کے آداب بھی آنے چاہیے علم کے ساتھ ساتھ کے آداب بھی آنے چاہیے یہاں پر کہا کہ وبت اب وہ یوح تمل ان یوح ملحدیثما فو حقیقت کہتے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ حدیث میں دونوں کو شامل مانا چاہے کہ حکام اور علماء دونوں حکام اور علماء دونوں تو کہتے ہیں کہ حقیقت اما اور یہ حقیقت دو دونوں کے بارے میں یعنی چیز اس پر اطلاق اس کا ہو سکتا ہے تو حکام اور علماء کے بارے میں ایک بات ہم نے دیکھی آخری قوم بچا وہ نصیحت عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ان کے لیے خیر خواہی کیسے ہوگی کہتے بے ارشاد دنیا ہم اقرا ہو دنیا اور آخرت کے معاملات میں جس میں ان کی بھلائی ہو مسلحت ہو اس کی طرف ان کی رہنمائی کرنا دنیا کے معاملات ہوں آخرت کے جس میں پبلک کی مسلحت ہے بھلائی ہے اس کی طرف ان کو گائڈ کرنا ان کی رہنمائی کرنا وَقفُ اور اپنی تکلیف کو ان سے ب... رو کے رکھنا ان کو تکلیف نہیں پہنچانا کیسے مثلاً ایک آدمی کچھ بھی کھا لیا ہڈی اڈی کھا لیا گوشت وش کھا لیا راستے میں پھینک دیا یا جا رہا تھا پورا का پورا شیشے وغیرہ راستے میں ہی پھینک دیے وہاں پہ کسی کے پاؤں میں چھپ سکتے ہیں بھائی ہڈی کسی کے پاؤں میں لگ سکتی ٹھوکر کسی کو لگ سکتی ہے کچرا اپنا گھر کا باہر پھینک دیا کوئی آنے جانے والوں کے سر پہ گر گیا اپنی جو اذیت ہے اس سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے خیر خاہی ہے اور وہ تعلیم ہو ماں جہلو ہو اور جس چیز کو وہ دین دنیا کے معاملات میں وامرہم بالمعروف وناهہم عن المنکر ونحذر ذلك اور ان کو بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا کوئی اگر بلائی کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہو کہنا کرو برائیاں ہیں وہ نہیں برائیوں طلا ہے سے روکنا رکو اور اس طرح کی اور چیزیں کہتے ہیں والکلام علی کل قسم يحتمل الاطاله وفي هذا کہ اس ان تمام اقسام پر اگر تفصیل سے بات کی جائے بات بہت لمبی ہو جائے گی اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے یہ بات اللہ مسنانی نے اپنی کتاب سب السلام میں کہی اسی حدیث کی شرح میں حدیث نمبر یعنی صفا نمبر جلد نمبر دو صفا نمبر چھ سو پچانوے تو یہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے معنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حدیث کے ذمن میں دیکھی جا سکتی ہیں تو خیر خواہی کیا ہے اللہ کے لیے نسخ اللہ کی کتاب کے لیے اللہ کے رسول کے لیے مسلمانوں کے اماموں کے لیے جس میں حکام و علماء دونوں شامل ہیں اور پانچ عام مسلمانوں کے لیے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارا اللہ سے اللہ کی کتاب سے اللہ کے رسول سے مسلمان حک حکام سے اور علما سے اور عام مسلمانوں سے کیا معاملہ ہے اگر اچھا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس حدیث کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں جبکہ کہا گیا الدین الحت دین تو نصیحت ہے دین تو بس نصیحت ہے تو ہماری زندگی میں نصیحت کہاں ہے تو ان چیزوں کے تعلق سے ہم کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے تو اس حدیث کی شرح ہم نے دیکھی آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر پندرہ اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اس میں تقوا کے بارے میں بتایا گیا ہے اخلاق کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم مقدم مقدمے ہی میں دیکھ چکے تھے اس باب کے لیکن یہاں پر تقوا کی بات آئی تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے حدیث کے الفاظ کیا ہے قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما يدخل الجنت اللہ, وحسن الخلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر تک الله حسن الخلوق سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی وہ اللہ کا تقوا اور اچھا اخلاق ہے اللہ کا تقوا اور اچھا اخلاق ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک اللہ کا تقوا اور دوسرے اچھا اخلاق اچھے اخلاق کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی لیکن آج اس درس میں ہم تقوے کے بارے میں تقوی کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اتنا دین میں اہم ہے دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں دونوں کو جوڑا گیا ہے اللہ کا تقوع اور اچھا اخلاق اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جوڑی ہے اور ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے ایک اور حدیث ہے جس میں پھر اسی طرح سے بات آئی جس کو ہم آگے دیکھیں گے لیکن اس حدیث کا سیاق کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سُئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت ملے جانے والی چیز کیا ہے؟ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق اللہ سے درنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا سو الا اکتلی مایو خلا سنار اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے لوگوں کو فقال الفم و <وَالْفَرْج> الفم وَالْفَرْج> اور شرمگاہ یہ دو چیزیں ہیں جس جو سب سے بڑا سبب بنیں گی لوگوں کا جہنم میں جانے کا تو یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے ابن حجر نے اس کو مختصر یہاں پر بیان کیا اس حدیث کو امام احمد ترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترمدی میں یہ حدیث دو ہزار چار نمبر پر موجود ہے اور اس کی صنعت حسن ہے تو یہ بات اس حدیث میں معلوم ہوئی دو چیزیں ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہے آپ فرماتے ہیں حیتما کنت تو جہاں کہیں ہو اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اللہ کا تقوی اختیار کا وہ اقبال حسن اور تج سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی بھلائی کر لے وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی وہ خالق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. لیکن حدیث شروع کس سے ہوئی رقوص ہے اور اس میں خاتمہ کس پر ہوا اچھا اخلاق درمیان میں کیا بتایا کوتاہی کی بھرپائی کیسے ہو سکتی ہے لیکن اصل باتیں حدیث میں کتنی ہیں دو ہیں درمیانی جو چیز ہے وہ تقوا میں کوتاہی کی بھرپائی کے طور پر ہے ورنہ اصل حکم کیا ہے تقوا اور اچھے اخلاق کا کے دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اللہ کی نسبت سے بندے کی زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچنے والا ہو لوگوں کی نسبت سے اس کی زندگی میں اچھا اخلاق ہونا چاہیے تاکہ ان کے دلوں کو جیتے ان کو خوش کرے اور ان کے لیے خیر ثابت ہو تو یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں ہیں یہ اچھا انسان ہے اللہ کا تقویٰ اور لوگوں سے اچھا اخلاق گویا کہ دیکھا جائے تو پورے دین کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے پوری دین کی روح اس میں ہے کہ اللہ سے ڈر کے جی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ہیں تو یہ اچھا انسان ہے اللہ سے ڈرنے والا اور لوگوں سے اچھا اخلاق سے پیش آنے والا لیکن فی نفسی تقوا کا معنی کیا ہے اور قرآن و سنت میں کس طور پر استعمال ہوتا ہے اس کی بہت وسیع معنی ہے لیکن بنیادی طور پر کیا ہے دیکھتے ہیں ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی آیت حد المطقین یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں حد المتقین قال کہتے ہیں المنین الدین شرک بطاعتی متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے کون سے مستقین المؤمنین ایمان لانے والے جو اللہ شرک جو شرک سے بچتے ہیں شرک سے بچتے ہیں اور وہ یا ملون میرے حکم کو پورا کرتے ہیں میری طاعت کا اہتمام کرتے ہیں میری فرما برداری کرتے ہیں امام ابن جریر جریبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے تو بچنے میں سب سے بڑی چیز جس سے بچنا چاہیے اور جس سے ڈرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ کیا ہے شرک ہے سب سے بھیانک چیز جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ کیا ہے شرک ہے اور پھر اس کے بعد وہ ساری شاخیں ہیں جو شرک سے نکلتی ہیں اور وہ یا عمل و نکایاتی تقوا میں فرما برداری بھی آتا ہے یہ نہیں کہ تقوا صرف گناہوں سے بچو صرف اتنا ہی چاہے نیکیاں کرو یا نہ کرو نہیں تقوا میں گناہوں سے بچنا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی شامل ہے کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرنا بھی گنا اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرنا بھی کیا ہے گناہ ہے اس اعتبار سے منع کی کرنا بھی گناہ ہے اور حکم دی ہوئی چیز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یا ملون کہ اللہ تعالی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں اسی طرح سے فرماتے ہیں خد المۃین ابن عباسی کا قول ہے فی تھر کی ماں یارفون امن الخدا وہ ارجن رحمت اہو بسریق اب یعنی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں متقین کون لوگ ہیں من اللہ حدر امین اللہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اس کی سزا سے ڈرتے ہیں فیتھر کی ماں یارف نہ مین جس ہدایت کو وہ پہچان چکے ہیں جس حق کو وہ جان چکے ہیں اللہ کے دین کو جو سمجھ چکے ہیں اس ہدایت کو چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو سزا ملنے والی ہے اس سزا پر اللہ سے ڈرتے ہیں ڈرنا کیا ہوا اللہ کا خوف اللہ کی سزا سے ڈرنا اور ان چیزوں سے کو چھوڑنے سے ڈرنا جن پر اللہ سزا دیتا ہے یہ کیا ہے تقویٰ ہے کوئی رَحْمَتَهُ بِالتَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ اور اللہ تعالی سے یعنی جو اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس کی تصدیق پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں تو یہ متقین ہے مطین ڈرتے بھی ہیں امید بھی رکھتے ہیں اللہ کی سزا سے ڈرتے ہیں اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں تو یہ متقین کے معنی ہے اور یہ تقوا ہے اللہ سنانی کہتے ہیں کہ الحدیث دلیل کی تقوی و حسن خلوقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ یعنی اللہ کے تخوا اور اچھے اخلاق کی عظمت کی کتنی عظیم شان چیزیں ہیں دونوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز یہ دو چیزیں ہیں تو اگر آدمی چاہتا ہے یقینی طور پر جنت میں جائے تو اپنے اندر اس کو دو چیزیں یہ پیدا کرنی چاہیے یہ شارٹ کورس ہے یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے آدمی کو تقوا اور اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے بنیادی طور پر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور لوگوں کی خیر خواہی اس کے دل میں آ جائے کہ بھلا چاہے لوگوں کا یہاں سے ساری خیر شروع ہو جاتی ہے اللہ کا خوف اور لوگوں کے لیے خواہی یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں ساری خیر یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیقہ فرمائے تو کہتے ہیں کہ الحدیث اور تقوا کیا ہے کہتے اللہ سے ڈرنا اللہ کا تقوا اختیار کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ نے جن چیزوں کو برا بتایا ان سے بچے جو قبیح چیزیں ہیں مقبیہات جو اللہ کے یہاں اس کو برا ثابت کرتی ہیں اور اللہ اس کو برا مانتا ہے وہ برا اللہ کے نزدیک ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا ہے پمن اطابا ون تہا انل منہ جو آدمی اللہ کی فرما برداری کا احتمام کرے اور اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچے مِن أَسْبَابِ دُخُولِ <الْجَنَّة> تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں یا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنت میں جانے کے بڑے اسباب میں سے ہیں جنت میں جانا چاہتا ہے اپنے اندر چیز کو پیدا کر تقوا اور اچھا اخلاق سب السلام میں یہ بات علامہ سنانی نے کہی ہے تقوا کا شریع حکم کیا ہے فرد ہے سنت ہے ہاں مستحب ہے مکرو ہے حرام ہے کیا ہے تقوا تو شریع اعتبار سے اس کا حکم کہتے ہیں یہ پانچ چیزوں میں سے کس میں بیٹھتا ہے واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکرو ہے یا محرم ہے اس طرح سے ہم اوپر سے جا رہے ہیں نیچے کی طرف تو یہ کیا ہے تقوا کیا ہے کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کبھی تک وہ اللہ تعالیٰ سرری سر, امر... سر امریکہ وہ اعلیٰ ہر حال میں فرض ہے کا حکم کیا ہے یہ ہر حال میں فرض ہے یا حق یادینی ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ نے حکم دیا یا اسی طرح سے اللہ نے کہا تم سے جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو پرہیزگاری اختیار کرتے رہو بچتے رہو برائیوں سے جتنا ہو سکتا ہے ف تق اللہ تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ واجب ہے اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے یہ واجب ہے جیسے آدمی اگر مر رہا ہے اس کے پاس حرام ہی گوشت ہے اب تکوا یہ نہیں ہے کہ آدمی اس حرام سے بچے اب اس کے اندر بھوکا رہنے کی استطاعت نہیں رہی اب مر جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا تو اب اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس حرام کو بھی کھائے. حرام کو کھائے تو فتخ اللہ مسلطا یہ. یہ نہیں ہے کہ بھائی میں یعنی ایک قسم کی شراب سے بچ سکتا دوسری سے نہیں میں جوئے سے نہیں بچ سکتا میں شراب سے بچ سکتا میرے سے اتنا ہی ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں اپنی پوری طاقت لگا دو گنا سے بچنے میں یہ مطلب ہے اپنی پوری کوشش لگاؤ جتنا بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت اور استداد بچو اس جتنا ہو سکتا ہے بچو یعنی اپنی پوری صلاحیت لگا دو یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیکٹ کرو میرے سے کیا کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا میرے سے پانچ وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے. میرے سے صرف عشاء کی نماز ہو سکتی ہے میرے سے روزے پورے نہیں ہو سکتے میرے سے کیا ہے صرف آخری عشرے کے ہو سکتے یہ مطلب نہیں ہے فتح اللہ مستتا کا مطلب یہ ہے جتنا تم سے ہو سکتا ہے پوری صلاحیت لگا دو تخوا کے لیے یہ مطلب ہے اللہ کسی پر وہ شریعت کا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زائد ہو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو اوسی کا تک اللہ تعالی فی سر امریکہ و اللہ کے نبی صلی اللہ اور فرمایا میں تمہیں اللہ تعالی کے تخوا کا کی وصیت کرتا ہوں وسیعت خصوصی نصیحت کو کہتے ہیں تاکید کے ساتھ جو نصیحت وسیع تاکید کی جاتی حکم دیا جاتا ہے اسے وسیعت کہتے ہیں اوسی کا بھی اللہ تعالی فی سر امریکہ و چاہے وہ تیرا تنہائی کا معاملہ ہو یا لوگوں کے سامنے تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے عموماً ہوتا کیا ہے انسان لوگوں کو دیکھ کر تو تقوی پر رہتا ہے برائیوں سے بچتا ہے تنہائی میں نہیں بچتا ہے. تنہائی میں نہیں بچتا ہے. تو چاہے تو کھلے ہو یا چھپے ہو ہر حال میں اللہ سے ڈر اور گناہ سے بچ تو کسی ایک حال میں بھی تقوی معاف ہے نہیں کہ نہیں بھائی لوگوں کے بیچ میں تقوی والے بنے رہو تنہائی میں چلتا ہے معاف ہے نہیں ہر حال میں تقوا کا اہتمام کر معلومات کہ یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا اور کبھی بھی اس سے فرار یا اس سے چھٹی رخصت نہیں ہے تقوا سے رخصت نہیں ہے آپ کو زندگی بھر ہر حال میں تقوا اختیار کرنا ہے چاہے آپ لوگوں کے بیچ میں ہو یا تنہا ہو آپ مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کسی مجمے میں ہو یا جنگل بیابان ہو تو آپ کہیں بھی ہوں سفر میں حضر میں تقوا کا اہتمام آپ کے لیے ضروری ہے تو یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے سہیل جامع سعید حدیث نمبر دو ہزار چوالیس حدیث حسن ہے آئیے دیکھتے تکوا کی فضیلت کیا ہے اختصار کے ساتھ ہم تقوا کے فوائد دیکھتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں اختصار اجمال ہم اس کو دیکھیں گے نمبر ایک تکوا ساری بھلائیوں کی جڑ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوسی کبھی تکو اللہ تعالی رئی میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ ہر چیز کی جڑ ہے تقویٰ کیا ہے ہر بھلائی کی جڑ ہے اسی سے ساری خیر نکلتی ہے امام احمد نے اسے روایت کیا ہے سیل جامع حدیث نمبر دو پانچ سو تیرالیس اور حدیث حسن ہے ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں علیہ کبھی تقوی خیر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تما تقوا کا اہتمام کرو ان نہ ہو جمع اک اس لیے کہ تقوا ہر خیر کو جمع کر دیتا ہے یا جمع اکل خیر اس میں ہر خیر موجود ہے اس ساری خیر سمیٹ لیتا ہے تقوا سے ہی ساری خیر نکلتی ہے ساری خیر اس میں سمیٹ دی گئی ہے اس حدیث کو امام القبرانی نے اپنی کتاب و صغیر میں المعجم الصغیر اور ابویالہ نے اس کو روایت کیا ہے سید ترغیب حدیث نمبر دو اور حدیث صحیح ہے نمبر دو تقوا کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی طرف سے بصیرت اور فرقان ملتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں خیر اور شر میں تمیز کر پاتا ہے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ سمجھ میں نہیں آتا صحیح غلط کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر آدمی تقوا کا راستہ اپنائیں پرہیزگاری کا مزاج بنائے اللہ کا خوف رکھے اور بچنے کا مزاج اس کا مینٹالٹی یہ بچنا ہے برائی سے بھائی اپنے کو اگر یہ ذہن اس کا اگر ہے تو پھر اس کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یادین فرقان اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان تم کو دے گا تم کو فرقان دے گا فرقان حق اور باطل میں خیر و شر میں فرق کرنے کی طاقت صلاحیت اگر تم تکوا اپناؤ اللہ تم کو فرقان دے گا فران کم سَيِّئَاتِكُمْ آت لَكُمْ وغیرہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا سورہ انفال سورفال حدیث انفال کی آیت نمبر انتیس نمبر تین تقوی اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو زبان اور عمل صحیح ہو جاتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یادین یادین وقول صدیدہ یقف الحضاب آیت نمبر اکتر ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سیدھی بات بولو حق بات بولو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی صحیح کر دے گا اللہ تمہارے اعمال میں سدھار پیدا کرے گا اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا وہ یغف لکھم اور تمہارے گناہوں کی مقصد بھی کرے گا تم اللہ سے ڈرو دل میں اور زبان سے حق بات بولو سیدھی بات بولو جھوٹ ڈھوکا مکر فریب نہیں اگر تم یہ کرو گے تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی لیکن زبان کی اصلاح سے پہلے بھی اللہ نے کیا بیان کیا معلوم ہے کہ زبان بھی کب صحیح ہوتی ہے جب اللہ سے آدمی ڈرتا ہے اسی لیے حدیث میں کیا ہے منکانہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے کہ یہ بھی اللہ اور آخرت کے خوف اور ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے انسان کی زبان سے حق بات نکلتی ہے باطل نہیں تو تقوا کی وجہ سے قول و عمل کی اصلاح ہوتی ہے اگر دل میں اللہ کا خوف ہو زبان صحیح چلتی ہے عمل بھی صحیح نکلتا ہے نمبر چار تکوا زندگی کے سفر میں بہترین توشا ہے ہر سفر میں توشا لگتا ہے کھانے پینے کے لیے سفر میں آدمی کچھ نہ کچھ ٹفن باندھ کے لے جاتا ہے چاہے پکنک ہو یا بزنس ٹرپ ہو کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے راستے میں کھاؤں کیا میں بوکا رہ جاؤں گا تو تقوا جو ہے سفر کا ساتھ ہی ہے سفر میں سب سے زیادہ ضرورت اگر آپ کو کسی چیز کی ہے تو کیا ہے تقوا ہے نہ صرف ٹریولنگ زمین کا سفر بلکہ زندگی کا سفر جو سرات مستقیم پر ہے اس میں آپ کو شیطان سے نفس سے اہل باطل سے نہیں تو آدمی بھٹک جائے گا اس لیے کیا کہا دلتقین تکوا کیا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے اگر تقوی نہیں رہے گا تو آدمی رستے پہ آئے گا لیکن نکل بھی جائے گا رستے پہ آئے گا سیدھے رستے پہ لیکن پھر اور کہیں نہ کہیں باغ دیکھ کے باغ میں چلا جائے گا سیدھا راستہ چھوڑ دے گا اللہ فرماتا ہے وہ تضوا سورت البقرا آیت نمبر ایک سو ستانوے اللہ نے فرمایا تزو سفر میں اپنے ساتھ توشا زاد راہ لے لو فَإنَّ خیر تقوا اور ہاں سب سے بہترین توشا تقوا ہے سفر میں ساتھ میں لے جانے کی چیز اگر کوئی ہے زاد اگر انسان کو چاہیے وہ کیا ہے تقوا ہے و تکن یا الیل الباب اے عقلمندو مجھ سے ڈرو ٹھیک اللہ نے کیا فرمایا اے اقل و تقن یا الباب عقلم مجھ سے ڈرو یعنی واقعی عقلمند آدمی وہ ہے جو اللہ سے درنے والا ہو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بیوقوف ہے چاہے جتنا ہی دنیاوی اعتبار سے عقلمند ہو جو آدمی اللہ کو نہیں پہچانا اس نے کیا پہچانا جو اللہ کو اللہ کی عظمت کا احساس جس کو نہیں ہے وہ آدمی کیا عقلمند ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتا ہے تو ایسا آدمی عقلمند کہلانے کے لائق نہیں ہے تو کام کے وہ تقون یا الباب نمبر پانچ تقوا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے متقین سے اللہ محبت کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی والے بچے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَالَا مَنْ بِعَهْدِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بلا شبہ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے برائیوں سے بچتا رہے اللہ سے ڈرتا رہے فَإنَّ تو جان رکھو کہ اللہ تعالی تقوی والوں کو متقین سے محبت کرتا ہے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے سور عمران آیت نمبر چھہتر اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جس انسان میں اللہ کا خوف ہو اللہ اسے محبت کرتا ہے جو انسان پرہیزگار ہو اللہ اسے محبت کرتا ہے نمبر 6 تقوی دنیا اور آخرت میں اللہ کے رحمت کا سبب ہے ہم چاہ رہتے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تقوا اس کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رحمتی و سیات اللہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے میری رحمت اتنی وسیع کہ ہر چیز اس کے احاطہ کی ہوئی یؤمنون تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لازم کر رہا ہوں ان کے لیے لکھ دیتا ہوں جو پرہیزگار ہے جو تقوا والے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تقوا والے ہیں پرہزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے زکوات دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ سوریہ الآراف کی آیت نمبر ایک ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو لوگ جو لوگ تقوا والے ہیں وہ اللہ کے رحمت کے حقدار ہیں جہالت کیا ہے انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور کہہ کہ اللہ غفر رحیم ہے اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میں ان کے لیے لازم کر رہا ہوں ان کے لیے میں حتمی طور پر اس کو لازم کر رہا ہوں جو تقوی والے ہیں کہ تقوی اور رحمت کا تعلق ہے اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے متقی بننا پڑتا ہے نمبر سات تقوی اللہ کی ولایت کی شرط ہے دنیا میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے تو اس کو پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ماحول میں رہ کر بھی متقی بن کر اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے بڑا تاجر بن کے بھی ولی بن سکتا ہے بشرطی کے کیا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو حرام سے بچنے والا ہو برائیوں سے بچنے والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کے اولیا ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے آخرت میں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ان کے لیے غم غم کا معاملہ ہے نہ جہنم میں اللہ ان کو ڈالے گا اس کے ڈرنے کی ضرورت نہیں نہ جنت میں انہیں کم دیا جائے گا کہ غمگین ہو جائیں نہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہے یہ اللہ کے ولی اللہ وینو خانو یقون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے رہے پرہیزگاری اختیار کرتے رہے اللہ سے ڈر کے برائیوں سے بچتے رہے سورہ یونس آیت نمبر چونسٹھ نمبر آٹھ اصل عزت و... والے کی ہے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تکوا والا ہے پیسے والا نہیں بڑے خاندان والا نہیں ڈگری والا نہیں عہدے والا نہیں خوبصورت نہیں صحت مند نہیں اللہ کے نزدیک واقعی عزت والا وہ ہے جو تکوا والا ہے چاہے وہ غریب ہو بدصورت ہو حبشی ہو غلام ہو بیمار ہو کیسا بھی ہو لیکن اگر وہ تقوی والا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق وہ ہیں شرف والا وہ ہے عزت والا وہ ہے جو تم سب میں زیادہ تقوی والا ہو جس کا جس درجے کا تقوی ہوگا اس درجے کا وہ اکرام کے لائق ہے اتنا وہ شریف مانا جائے گا تو کہ اصل شرف مال و دولت اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں اصل شرف تقوا ہے تو کہا کہ ان اکرم اطفاء یہ صورت الحجرات کی آیت نمبر تیرہ ہے نمبر نو تقوا دشمن کی چالوں سے حفاظت ہے دنیا میں مکر و فریب جو دشمن کی طرف سے ہوتے ہیں امت کے ہوں یعنی فرادی زندگی میں رشتہ دار پڑوسی دشمن بزنس کے کلیگز اور جاب میں جو بھی اس کے ساتھ کام کرنے والے کلیگ ہیں جو بھی اس کے خلاف دشمن ہو ان کی دشمنوں کی ان کی چالوں سے حفاظت تقوا میں ہے جو تقوا والا ہوگا اللہ اس کو بچائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا وہ ان تصویر مران آیت نمبر ایک سو بیس اللہ نے فرما کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوا کا اہتمام کرتے رہو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی یقینا اللہ تعالیٰ ان کے ساری حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں چال بازیاں مکر و فریب تمہارے خلاف سازشیں اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے اس کو گھیرے ہوئے باہر نہیں جا سکتے اس دائرے سے تو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو یہاں کیا کہا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوا کا التزام اہتمام کرو تو صبر اور تقوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی زندگی میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی سازشوں سے بچاتا ہے تو یہ بھی بات تکوا کی فضائل میں سے ہے میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا ہوں یہ بس چیزیں ہمارے لیے آپ تفصیل میں اس کو دیکھ لیں تاکہ ہم کو معلوم تکوا کتنی بڑی چیز ہے نمبر دس تکوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے اور مصیبت سے نجات دیتا ہے مشکل سچویشن سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ بناتا ہے بچاؤ کا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میتق اللہ یہ جا اللہ مخراجہ منحیت اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تقوی شعار بنا رہتا ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے گنا سے بچتا ہے جائے اللہ مخراجہ اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتا ہے وہ من منحیت اللہ قسم اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ملتا مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور غیب سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو بہت سارے لوگ حرام میں جا کے رزق کی برکت تلاش کرتے ہیں بے ہے جہالت ہے کثرت رزق بعض اوقات دنیا میں حرام میں مل جاتا ہے لیکن برکت والا وہ نہیں ہوتا ہے اللہ کی رضا والا نہیں ہوتا ہے اور ہلاکت اس کے لیے یقینی ہوتی ہے برکت والا چاہیے تو پھر تقوی کے راستے سے حاصل کیجئے وہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا تو اللہ تعالی جو بندہ تکوا والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رسق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو سورہ اطلاق آیت نمبر تین اور آخری چیز تکوا کی جزا جنت ہے تکوا کا انجام کیا ہے جنت جنت, جنت کس کے لیے ہے پہلے سے بنا کے رکھا اللہ نے اس کو اللہ فرماتا الى من ربکم جنت وسب عدت للمتقین سورہ آل عمرال آیت نمبر 133 دوڑو اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تیار کر کے رکھی گئی ہے کس کے لیے وہ للمتقین تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین کے لیے جنت کو اللہ نے سجا کے رکھا ہے کس کے لیے پرہزگاروں کے لیے ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑیں حرام میں واقع ہوں ساری اخرافات اور برائیاں کریں اور اس کے بعد کہے کہ اللہ غفر و رحیم ہے نہیں جنت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں جن کے مزاج میں بچنا ہو برائیوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہوں تو یہ, یہ بھی تقوا کی فضیلت ہے اور بلکہ عظیم و شان فضیلت ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہے جنت کو اللہ تعالی نے تقواہ والوں کے لیے تیار کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوا کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق ادا فرمائے السلام علی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبل اس کے کہ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جائے ایک ضروری اعلان کیا جاتا ہے کہ آہ. نماز کے اوقات میں آنے والی تبدیلی کے مندے نظر ہمارے آنے والے جو دو درس ہیں 26 اگست اور دو ستمبر کو اس کے وقت میں بھی تبدیلی رکھی گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ آئندہ دونوں درس ہمارا سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے شام چار بجے چار بج کر پچاس منٹ سے چھ بجے تک اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے شام سات بج کر بیس منٹ سے ساڑھے آٹھ بجے تک ہوگا ایک بار پھر سے دہرایا جاتا ہے اعلان کہ آئندہ جو دو درس ہوں گے ہمارے وہ سعودی وقت کے حساب سے چار بج کر پچاس منٹ سے شروع ہوں گے اور سعودی انڈین ٹائم کے حساب سے سات بج کر بیس منٹ سے شروع ہوں گے اور مجلس کے آخر میں ہم اپنے شیخ مخترم کے شکرو امتنان اور تقدیر کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت ہی علمی انداز میں مکارم میں اخلاق پر مشتمل چند حدیثوں کی شرح کی اور ہمیں خیر خواہی کے بارے میں اور تقوا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ علمی گفتگو سے روشناش کرایا اللہ تعالیٰ اس کاوش کو شیخ محترم کے میزان حسنات میں جگہ دے آپ کے لیے صدقہ کا بنائے آپ کے علم و عمل میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے آمین جزاک اللہ و خیر الجزا